155 ون ففٹی فائیو بند کر دیں ریکارڈنگ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخطى لموسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلتهم من قبل وإياه أتبلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أن تولجنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآفرة كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتها يبنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل يأمرهم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 نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شاہ لصدری ویسر لعمری وخلو لقدتا من لسان یفقه قولی اللہ نصلي على سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد مبارک وسلم وختار موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا قومہ اپنی قوم سے سبعین رجلن ستر آدمیوں کو لیمی قاتنہ ہماری وعدہ کی جگہ کے دیئے فلما بس جس وقت اخذت ہوں ان کو پکڑ لیا زلزلے نے کالا تو مص الم نے کہا رب بلوشی تھا احلک تو ہم یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا وہی یا اور مجھے بھی اتونے کونہ کیا تو ہلاک کرے گا بے ماں منا جو ہمارے بیوقوف ہم میں سے کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان ہی یا اللہ بے شک یہ نہیں ہے مگر آپ کی آزمائش تو دلو بہا بحا منتشا تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے و تحدی منتشا اور ہدایت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے انت بلی نا تو ہمارا دوست ہے فخر لنا پس ہماری مغفرت فرما ور اور ہمارے اوپر رحم کر وہ انت خیر وغافرین اور تو سب سے بڑھ کے مغفرت کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں پچھلے حیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت تو رات لینے گئے تو واپس جب آ رہے تھے تو قوم گمراہ ہو گئی تھی وہ بچڑے کی پوجا کر رہی تھی تو مصلح اس پہ بہت ناراض ہوئے قوم والوں کو بھی احساس ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہرون علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے سختی کی تو ہرون علیہ السلام نے بھی اپنا عذر پیش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب توبہ کے لیے توبہ کے لیے آپ لوگ کوہی طور پہ دوبارہ آئیں اور اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو بھی متخب کر کے لے تو بو علیہ السلام کی چونکہ قبیلے کے بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے تو ہر قبیلے سے سات سات آدمیوں کو چھ چھ آدمیوں کو منتخب کیا بہتر لوگوں کو لیکن پھر ان سے کہا کہ آپ میں سے دو بندے رہ جائیں اور ستر لوگ جو ہے ستر کی وہ کہا گیا کہ ستر لوگ یہاں پہ لے آئیں اپنے قبیلے میں سے تو دو لوگ کالب اور حضرت یوشا یہ دو بندے جو تھے ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو تب بھی مطلب کہ آپ کو اگر پیچھے بیٹھے رہیں گے تو آپ کو ثباب پورا مل جائے گا توبہ قبول کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے بھی بڑا عجم ہے اچھا تو وہ دو لوگ پیچھے رہ گئے تو ستر لوگوں کو لے کے موسا علیہ السلام دوبارہ ملاقات کی جگہ پہ اللہ نے جو جگہ بتائی تھی کوہی طور پہ کہ وہاں ہم کلام بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ مطلب کہ ان کی توبہ کے بارے میں بات ہوگی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں خدا جانے نے اب یہ جو کلام لے کے آئے ہیں نسخے لے کے آئے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے تو ساری باتیں جمع ہو گئی تھی تو ان کو لے کے چلے گئے جب وہاں پہ لے کے چلے گئے تو مفسرین نے لے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کا وقت ہوا تو ایک بادل ان پہ چھا گیا اس بادل میں مصلی اسلام داخل ہوئیں اور ان سب ستر جو ساتھی گئے ہوئے تھے ان سے کہا اب بھی بادل کے اندر داخل ہوں تو وہ بادل کی ٹکڑے کے اندر سارے داخل ہو گئے اور مصلّہ السلام کی پیشانی پہ ایک نور چمکنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ان کی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمانا شروع کر دیے بتانا شروع کر دیے و رونوا اور یہ لوگ سر سجدے میں گر گئے تو یہ حالت دیکھے لیکن جس وقت وہ کلام ختم ہوا اللہ اور مصلح السلام کی بات چیت ختم ہوئی تو انہوں نے جب سر اٹھایا تو وہ بادل بھی ہٹ گیا تو یہ لوگ مصل سے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں کس سے باتیں ہو رہی تھیں ہم تو اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ جہتن ہم تو مطلب ہے کہ نہیں ماننے والے ہم تو تب مانیں گے کہ جب سامنے سامنے ہم اللہ کو دیکھیں گے تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ بھی جلال والے ہیں تو زلزلہ آیا اور مطلب کہ زلزلے نے اس کو پکڑ لیا اور وہ پچھلی ہاتھ میں ایک دفعہ کہ بجلی کی کڑک بھی ان پہ کون دی سائیکہ تو اور یہ سارے لوگ جو ہے بیہوش ہو کے گر پڑے بلکہ مر گئے ایسے مطلب کہ گر پڑے بالکل مطلب ایک قسم کی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے کرنے لگے رجل علی نے ستر لوگوں کو ہماری وعدہ کی جگہ پہ لیا فلم جس وقت لیا یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی الاگ کر دیتا ہے یہاں لانے سے پہلے میں اب اس کو لے کے آیا ہوں اب لوگ مجھے سارا ہی الزام دے گی کہ مصع علیہ السلام لوگوں کے قبیلے کے سرداروں کو لے کے گیا اور سب کو وہاں مار دیا اس میں اس کی مطلب کیا غرض ہوگی اور سارا الزام مجھ پہ آئے گا پہلے بھی ایک قتل کا الزام تھا علیہ السلام پہ جو بنی اسرائیل جس وقت فیرون کی قید میں تھے اور ایک قوتی کو انہوں نے مارا تھا تو یہ ایک نئی مصیبت مطلب ان کے لیے وہ اپنے لیے سمجھنے لگے کہ مجھے اب وہ کہاں چھوڑے اسرائیل والے مجھ پہ الزام لگائیں گے نہ صرف یہ کہ اگر تو چاہتے ان کو ہلاک کرتا وہ یہ آیا اور یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے بھی الگ کرتا مجھے بھی مطلب ہے کہ موت آ جاتی ہے اور یہ میں موت تو میں اس سے زیادہ بہتر سمجھتا کہ یہ حالات جو اب میں دیکھ رہا ہوں اب آگے پھر اللہ سیر کرتے ہیں اتحل کو نہ بیمار فہالت سفا ملنا اللہ کیا تو ہمیں الگ کرے گا اس فیل کی وجہ سے جو بیوقوف لوگ ہم میں سے کرتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے یہ تو نہ سمجھ ہے یا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نہ دانیمک ہونے کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں کہ جب ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرون کے ظلم سے نجات دی دریا نے سمندر نے ان کو راست دیے دی اور پھر اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنے احسانات کیے ان کے لیے کتاب نازل کی گئی انہوں نے اللہ کی باتیں ڈاری سنی سب کچھ ہوا اس کے باوجود یہ جو بیوقوفی کا عمل کرتے ہیں تو یا اللہ کیا ان کی بےوقوفی کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کرے گا انہیا اللہ فطنت یہ نہیں ہے مگر آپ کی آزمائش ہم ڈائٹلی مطلب مبتلا ہو جائے جس سے بڑی آزمائشا جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے وہ تحریشا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آتی ہے کسی بھی صورت میں وہ مالی تنگی ہوتی ہے یا جسمانی مصیبت ہوتی ہے یا کوئی قومی مصیبت ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس سے ہدایت پا لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پروپیگینڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں نگیٹیو کمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں تو کوئی بھی مزے کے جو ازمائش کے حالات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ بندے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پاتے ہیں آئیے مصعل و السلام فرما رہے ہیں انت بلی یہ اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے فخر اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور اور ہمارے اوپر رحم فرما ون تخیر غفرین اور تو, تو سب سے بڑھ کے مغفرت فرمانے والا ہے ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام پھر ان لوگوں کے لیے جو ستر لوگ گئے ہوئے تھے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی اور رحمت کی دعا بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو ان کی مغفرت دینے کا جو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس کا واسطہ بھی دیا کہ یعنی اللہ تو ہی سب سے بڑھ کے مغفرت فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان ستر لوگوں کو ان کے لیے زندہ کیا اور آگے دعا مزید فرمائی قبل حاضر ہے دنیا ہسنا یا اللہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں ہسنا نیکی اچھائی وفل اور فل آخرتیں اور آخرتیں گے اور مزید یہ دعا فرمائیں کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی اچھائی اور بلائی ہمارے لیے لکھ دیجئے اب ہسنا کیا ہے سیاح کیا ہے سیاح بری بات کو کہتے ہیں اور حسنا ہر اچھی چیز کو کہتے ہیں جو مطلب انسان کے فائدے کے لیے کوئی بھی اچھی چیز ہو تو اس کو ہسنا صحت کا ملنا یہ بھی ہنسنا ہے اچھی حلال رزق کا ملنا یہ بھی ہنسنا ہے نیک بیوی کا ملنا یہ بھی ہنسنا ہے بغیر مشقت کے دو وقت کا کانہ ملنا یا تین وقت کا کانہ ملنا جتنی انسان کی ضرورت ہے یہ بھی ہنسنا ہے اور نیک کمال کی توفیق ہونا یہ بھی ہنسنا ہے اللہ کی مرضی کے کام کرنا یہ بھی ہنسنا ہے اپنے وقت کے نبی کی سنت پہ عمل کرنا یہ بھی ہنسنا ہے تو حسنا قرآن کے جوام القلم ہے ایک ہی لفظ ایک ہی چھوٹے سے حرف میں بہت سارے معانی پشیدہ ہوتے ہیں مصلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی حسنہ کی دنیا اور آخرت کی دنیا کا حسنہ تو یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں آخرت کا حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کی جنت میں داخل فرمائیں لیکن مصع السلام کے قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی بلکہ نبی کریم وسلم کی امت کو یہ دعا نصیب فرمائی جیسے کہ سر المرام میں شاید گزر چکا ہے اور بناتا پھر دنیا حسن و فلا حسن و بندہ یہ ہماری امت کے بارے میں اللّہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور مصلام نے مزید فرمایا اتنا حدن طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرما دیا کالا میرا عذاب پہنچے گا ہر اس شخص کو جس کو میں چاہوں اللہ تعالیٰ کو جیسے طبیب کو پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے بس اس کی ایکسپائری ڈیٹ پوری ہو چکی ہے اب یہ مزید جو ہے جینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی مخلوقات کا ایسے ہی پتا ہے کہ کس نے کفر کی حالت میں مرنا ہے اور کس نے ایمان کی حالت میں مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب پہنچے گا اس کو جسے میں چاہوں وہ رحمت وسیعت کو شعیع اور ہماری رحمت جو ہے میری رحمت جو ہے وہ سب چیزوں پہ وسیع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں علیہ الام کے سامنے یا باقی پیغمبروں کے سامنے تو مفصر علی کہ شیطان کو بھی ایک دفعہ امید ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو شاید میری بھی مغفرت ہو جائے لیکن یہ جو ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تو یہ سن کے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں اس میں مطلب کہ میری ایکسیپشن ہے یا ایک جگہ پہ مغفرت کی آیات کے ساتھ رحمت کی آیات کے ساتھ یہ ہے کہ ولا یا ردوبا سے ہوقام المجرمین کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ مجرمین اس سے بچ کے نہیں جائیں گے تو شیطان کی وہ جو امید ہے وہ مایوسی میں اس سے بدل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب ہر اس شخص کو پوچھے گا جس میں چاہوں اور میری رحمت بہت وسیع ہے لیکن میں اپنی رحمت کو بھی فسا تو بحال لذینہ لکھوں گا اس شخص کے لیے ان لوگوں کے لیے یا جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں وہ یوتون زکوٰۃ اور جو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لذینہ ہم بہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ساری آیات پہ ساری نشانیوں پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار کون ہے کافر تو اللّہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے ولایا کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی باقی ہر اس بندے کو اللہ تعالی کی رحمت پہنچے گی وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جن میں یہ صفات ہوں گی صفات بتائی گئی ہے فسکت بہل الزینہ یہ رحمت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یا تقوب تقو اختیار کرتے ہیں تقوا دیکھیں قرآن کی غایت ہی یہی ہے کتنے درس میں جب بھی ہم دو چار درس پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تقوا کا ذکر آ جاتا ہے اور قرآن کے بارے میں بھی کہیں حد المطین کے مطین کے لیے ہدایت کی کتابیں یہ دل و بھی و وحید بھی کثیر ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سارے ہدایت پاتے ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہوتے ہیں اور اللہ نے جن حرام سے بچایا ہوتا ہے اس سے بچتے ہیں یہ تقوا نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی تکوا ہے لیکن جو گناہ سے بچنا ہے یہ بہت بڑا مقام ہے تکوا کا ایک یہ تقوا اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ممنوعات سے محرمات سے بچتے ہیں وہ اتون زکوۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا تزکیہ کرتے ہیں زکوٰۃ کے دونوں معنی ہیں زکوٰۃ کے معنی مال زکوات کے بیسک معنی ہے تسکیہ صفائی کہ اپنے مال کو بھی صاف کرتے ہیں مال کو کیسے صاف کرتے ہیں کہ اللہ کرایہ میں خرچ کر ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہوا ہے مال کے بارے میں یا پھر اموال اہم حق کو معلوم کہ ان کے اموال میں ایک معلوم حق ہے کس کے لیے یہ ہے سائے لیول محروم سائے کے لیے بھی اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ دیتے ہیں اور جو محروم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کم دیا ہوا ہے اللّہ تعالیٰ نے اپنے رزق سے ان کو تھوڑا محروم کیا ہوا ہے سہولیات سے محروم کیا ہوا ہے ان کا بھی یہ خیال رکھتے ہیں تو اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے خیرات میں سے ان لوگوں کو ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے معنی تزکیے بھی کی بھی ہیں کی زکوۃ دیتے ہیں نفس کی زکوۃ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح کرتے ہیں نفس کی جو بری باتیں ہیں شہوت غضب کینہ حسد لالچ دوسروں کو برا چاہنا تکبر حب جہ حب مال یہ ساری جو نفس کی برائیاں ہیں اور اس کو پاک صاف کرنا اسے جو پانا یہ بھی زکوۃ ہے اس کو تطہیر کی نفس کہا گیا ہے اور اس کے لیے وہشن سے وہ دعا میں اللہ تعالی نے سات قسمیں کائی ہیں وقشن سے وہ دعا ہے والقمر ذات الله والنار ذات جلا اخر میں غائب کیا ہے قدف لہمنز کہا وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا اپنے نفس کا تسکیا وہ کتخاب منزہ ہے اور وہ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو مٹی آلود کیا, کیا یعنی بری باتوں میں پڑ گئے اور اپنے نفس کو اس کے ساتھ مشغول کیا وہ لوگ ہلاک ہیں اور وہ لوگ فلاں پانے والے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تسکیہ کیا برائیوں سے اپنے نفس کو روکا جو بری عادت ہے اس سے اپنے نفس کو روکا اور جو محمود صفات ہیں کہ ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے صبر ہے شکر ہے یہ نعمتیں جس نفس کو حاصل ہو جائے تو وہ فلاں پانے والا ہے نہ ہو تو وہ بہت خسارے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے اپنی رحمت خاص کر لیتے ہیں ایک تقوی والوں کے لیے ایک تزکیہ والوں کے لیے جو اپنے مال کی بھی زکوات دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں بس وہ ایک مالی انصاف کر لیتے ہیں اور زکوات دے دیتے ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ زکت سے ہمارے مال کا بھی تسکیہ ہوگا اور ہمارے نفس کا بھی تسکیا ہوگا کیونکہ نفس میں بھی, بھی شاک گزرتا ہے کہ پیسہ خرچ کرنا کمانا تو سب کو اچھا لگتا ہے جمع کرنا تو سب کو اچھا لگتا ہے لیکن جس وقت پیسہ بندہ خرچتا ہے تو اس وقت بھی مطلب ہے کہ اس کو یہ لذت محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم پہ میں خرچ کر رہا ہوں اور اس سے میرا مال بھی صاف ہو جائے گا میرا تذکیہ بھی ہو جائے گا نماز ہم پڑھتے ہیں بس نماز ہی پڑھتے ہیں کبھی اس نیت سے بھی ہم نماز پڑھیں کہ قرآن نے جو اس کے بارے میں کہا کہ اللہ صلاح تنخواہ انلفاشاہ ملک ہے کہ نماز بری باتوں سے اور فحشی کے کاموں سے روکتا ہے تو پھر یہی نماز آپ کو روکنے والی بھی بن جائے گی تو جو اللہ کی عبادت ہے جو اللہ نے جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں کرنے کے لیے وہ جب ہم کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے کرتے ہیں اب تو ہم عادت کے مطابق کر رہے ہیں جیسے کچھ مان سب فرماتے ہیں کہ ہم آٹو پہ لگ جاتے ہیں جس اللہ وقت اللہ ابا کہتے ہیں اور پھر جب سلام و سلام پہ تو تب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی یہ باقی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو نماز کے یا جو زکوۃ ہے یا روزہ ہے ان کے احکامات کو ایک دوسرے نہک سے بھی کیسے یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس نیت سے بھی بندہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے وہ لذیذ بے آیات اور وہ لوگ بے آیات جو ہماری تمام آیات پہ تمام نشانیوں پہ یومنون ایمان لانے والے ہیں تو ایمان تقوی اور ساتھ ساتھ تزکیہ ان تین چیزوں کا اسایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہوں گے اللہ تعالی ان کے لیے اپنی رحمت کو خاص کریں گے علّن علیہ اللہ الخوفُن عل ولام یا بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ رنجیدہ ہوں گے نہ ان کو پچھلے کا کوئی خوف ہوگا اور نہ آنے والا کا کوئی خزن اور ملال ہوگا آنے والے حالات تک کون ہیں اللہ زی نمکان کون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنی ولایت کی اپنی رحمت کو محسوس کرنے کے لیے بس یہی دو تین صفات بتائی ہوئی ہیں ایمان تقوی اور یہاں پہ تزکیہ کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوض ہونے کا جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب بنا ہو بسریم رسول المیت اللہ علیہ کا حکمت وے سکتی ہے تو اس میں بھی یہ دو چار چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس سے مطلب کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور بیستے نبوت نبی کریم صحیح وسلم کی جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنا کر کے اللہ پہ صحیح ایمان لا کے کی زندگی گزار لے اور ساتھ یہ بتایا گیا رحمت میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے چل رہا تھا تو اس میں نبی کریم کا ذکر اللہ تعالیٰ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت چونکہ مصلی السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے لیے رحمت دنیا اور آخرت کی اور حسن عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو خاص کر رہے ہیں ایمان تقوی اور زکوۃ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اس امت کے لیے چونکہ قرآن میں آیات کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے وہ کیسا ہے یہ نبی کریم السلم کی سفات بیان ہو رہی ہیں اور رسول وہ رسول ہے رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نہیں شریعت دے دیتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم و نبین ہے اور آپ پہ سارے نبیوں کو ختم کیا گیا ہے اور آپ کی جو شریعت ہے وہ آخری شریعت ہے آپ کے آنے کے بعد پچھلی ساری شریعتیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اس عمل نہیں ہو سکتا اپنے اپنے وقت میں وہ ٹھیک تھی لیکن ابکر اسلم کے آنے کے بعد یہ شریعت تھی جس طرح وہ ڈاکٹر احمد اللہ نے لکھا تھا کہ لاسٹ آرڈر آف دا کنگ از آنرڈ کہ بادشاہ کا آخری فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو آنر کیا جاتا ہے جیسے مطلب ہے کہ ایک رائل ڈگری یہاں پہ آ جاتی ہے ایک چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد کنگ جو ہے وہ کوئی اور آرڈر آر جاری کرتا ہے رائل ڈکری جاری کرتا ہے تو اب نیکسٹ ڈے سے, سے وہ ڈگری امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب خاتم و نبی اسلم کو شریعت نئی شریعت دے کے نازل فرمایا تو اس کے بعد وہ پچھلی ساری شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اس پہ اب عمل نہیں ہوگا تو رسول ان نبی خبر دینے والوں کو کہتے ہیں نبی کریم صحیح اسلم نے اللہ کے بارے میں کتنے اخبار دی نبی کو نئی شریعت نہیں ملتی تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خبریں لوگوں کو پہنچاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو آپ نے ساری خبریں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی شکل میں اور اپنی حدیث کی شکل میں ساری امت کو پہنچائی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے نبی بھی ہیں العمی جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ڈائریکٹ ان پڑھ کا ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے لیکن نہ پڑھنا نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے کہ بندہ امی سے پیدا ہو جاتا ہے ماں سے پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کچھ علم بھی نہیں ہوتا یہاں پہ سلم کا یہ شان ہے باقی لوگوں کے لیے ان پڑھ ہونا ناخواندہ ہونا ایک عیب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اتنے علوم دیے تھے کہ وہ یہ امید ہونا اور ناخواندہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اعزاز کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ علامہ کمالم تکن تالم اللہ نے آپ کو ایسی چیزیں بتائی جو آپ نہیں جانتے تھے وہ کا نفرت اللہ اور یہ اللہ کا آپ کے بہت بڑا ایسا کیونکہ اگر آپ کے کوئی استاد ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکمت کی بات بتاتے کوئی بھی قرآن کی آیت بتاتے ان اربوں کے معاشرے میں یہ نئی چیز لے کے آتے تو سب لوگ اعتراض کرتے کہ یہ تو آپ کو فلاں استاد نے سکھائی ہوئی باتیں ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پلیس چلا رہے, کوئی چیز. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا جو ہے یہ اعزاز ہے اور باقی لوگوں کے لیے یہ عیب ہوتا ہے کہ اگر وہ پڑھا لکھا ہوا نہ ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت کی باتیں سکھائی کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند صفات دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہوتی ہے تو جواب محل کل کہ مجھے جامع کلمات نصیب کیے گئے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے قرآن کی یا احادیث کی اور اس کے بڑے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں جیسے اب ہم سے پڑھ رہے ہیں ایک ایک مطلب ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں کتنی مطلب حکمت حکمتیں یہ تو بہت تھوڑے ہم بتا سکتے ہیں ہمارے انعمت اتنا نہیں ہے لیکن اس کی پھر مطلب مفسرین نے جس سے کلام کیا ہوا ہے ایک ایک آیت میں کتنے کتنی تقریبات ہیں اور کتنے اس کے مسائل ہیں اور امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ امر قرآن سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام قرآ کے رہنے والے تھے تو اس لحاظ سے بھی اور ام قرآن مکہ کو کہتے ہیں جو سارے شہروں کی ماں ہے شہروں کی ماں بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا بنا وہ یہی مکہ کا ٹکڑا بنا تھا اور اسپیشلی جس جام پر خانہ کعبت ہے تو یہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا جو ہے وہ بنا تھا جس وقت اس کی چوتھے پارے میں تفسیر گزر رہی تھی اس وقت بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا اور سائنس وغیرہ تو یہ گرین بیچ کو وہ سینٹر سمجھتے ہیں کہ شاید گرین بیچ سے ہی پورا ٹائم شروع ہوتا ہے لیکن جو دنیا کا سینٹر ہے بہت سارے مطلب کہ جیولوجسٹس کے متفق ہے کہ وہ مکہ ہی دنیا کا سینٹر ہے اور یہی ساری زمین پہ پہلی ہوئی ہے تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ یہ بھی امید اس لحاظ سے بھی ہے کہ امریک ہوا کے رہنے والے تھے جس نے علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا مکیون اناح شمین اپنی نسبتیں بتائی کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں میں ہاش میں ہوں آنا نظریوں قبیل سے نظار سے اس طرح بہت ساری اپنی صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہ ساری باتیں ان کے پاس لکھی ہوئی ہیں تورات اور انجیل میں اس نبی کی صفات جو ہیں یہ ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی بھی آپ کو ملیں گی اب تورات ابھی جو اتنے ماڈریشن کے بعد بھی اور اس میں جیل میں اتنے آلپریشن کے بعد بھی ابھی بھی مطلب کہ اگر آپ بولتے ہیں تو اس کے جو جینیسس کا چیپٹر ہے ڈیٹرانمی کا چیپٹر ہے تو کا تو اس میں نبی نبھی کریمس اسلم کے بارے میں ساری باتیں موجود ہیں اور اس طریقے سے جو بائبل آف جان ہے یوہنا کا جو بائبل ہے اس میں نے ابھی کریمس اسلم کے بارے میں پورا لکھا ہوا ہے کہ کس طرح اس کی مطلب یہ کہ قت کے بارے میں اس کے رنگ کے بارے میں اس کے بالوں کے بارے میں اس کے چھال لال کے بارے میں بول کے بارے میں ہر لحاظ سے وہ لکھا ہوا ہے اور اس کے لیے فارقلید کا لفظ پرکلیٹس وہ لفظ مجھے کے استعمال ہوا ہے اور نہ صرف یہ کہ تورات اور انجیل میں بلکہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو کالکی اوتار کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آنے والا ایک پیغمبر یہاں تک کہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ کا نام لکھا ہوا ہے آپ کے والد کا نام عبداللہ لکھا ہوا ہے تو ہندوؤں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہودیہ اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ایک دفعہ ایک بدو دودھ بیچنے کے لیے مدینہ آیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو ان میں ملاقات کرتا ہوں ساتھ چلتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور رضوۃ اللہ بھی تھے تو وہ جا رہے تھے ایک یہودی کا بچہ نظر کی حالت میں تھا وہ یہودی کا بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خدمت کرتا تھا اور رہتا تھا تو اس کے عیادت کے لیے جا رہے تھے پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ساخت بیمار ہے تو وہ وہاں جا رہے تھے تو یہ بدو بھی ساکھ بولیا تو وہاں پہنچے تو اس کے جو والد تھے یہودی تو وہ کی تلاوت کر رہے تھے بیٹے کے لیے تاکہ مطلب کہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ان کی اجادت کی اور ان کے والد سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا تورات پڑھ رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کچھ لکھا ہوا ہے تو اس نے سر کے اشارے سے کہا, کہا کہ نہیں لکھا ہوا تو اس کا بیٹا بولنے لگا کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے وہ جوان لڑکا تھا میرا باپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی ساری نشانیاں جو آپ میں ہیں وہ تورات میں موجود ہیں تو اس کے بیٹھے نے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اشد اللہ علیہ اللہ اور شد وشدن محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول اور یہ کہہ کے کہ اس کی جان نکل گئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن دفن کا بھی انتظام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا ایسے مطلب ہے کہ اب دیکھیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایک نماز نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کرا دیا میں سے پہلے اس کو کلما نصیب فرما دیا اس طرح خیبر کے موقع پہ ایک آ... آ... اسود رائے اس کا نام مشغول ہے رائے چرواہے کو کہتے ہیں اور اسود وہ کالے رنگ کا تھا بہت ہی یعنی ب... بدسورت تھا ایک لحاظ سے وہ بکری چرا رہا تھا خیبر والوں کی یا وہ یہودیوں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ باہر تک قلعے سے باقی تو خیبر کے یہودی قلعے کے اندر تھے تو ان کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ ایمان لاؤ گئے مسلمان ہو گئے اس نے کہا اللہ کیا ہے جنت کیا ہے اس نے ساری چیزیں ان کو بتا دی تو اس نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن یہ بکریاں ان کی ہیں اور بےڑے میں جا کے شیبر کے قلعہ کا دروازہ کٹ کٹا کے ان کو واپس کرتا ہوں پھر آ کے ایمان قبول کرتا ہوں تو وہ گئے اور بکریاں ان کو واپس کر دی اتنی ایمانداری کے ساتھ اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا اور ساتھ جنگ شروع ہو گئی غزبہ شروع ہو گیا اور اس میں وہ شہید ہو گئے نبی کریم صلی السلّم نے فرمایا کہ دیکھے نہ لباس پڑھی نہ روزہ رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اس طریقے سے مطلب کہ ان کے کتابوں میں موجود ہے کیونکہ تورات میں لکھا ہوا ہے خواب اخبار کی روایت ہے عبداللہ ابلاب اسلام کی روایت ہے واہ بالمن کی روایت ہے کہ ایسا نبی ہوگا جو جس کا وطن جو ہے پیدائش کا وطن مکہ ہوگا رہائش مدینہ کی ہوگی اس کی بادشاہ شام پہ ہوگی وہ نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے نہ فحش گو ہوں گے نہ گالیاں دیں گے اور اس کا ایک نام متوکل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس پوری زمین کو سجدگا بنایا ہوگا تو اس طرح بہت ساری مطلب ہے کہ تورات کی آیات میں اور انجیل کی آیات میں نبی کریم وسلم کی شام جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور اس وجہ سے تو بہت بڑے بڑے جو ان کے بے تھے علما تھے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے وہ ایمان ہیں بے شا افروم جو تھے جس وقت دہی اقلوی وہاں چلے گئے دین کی دعوت دینے کے لیے تو وہ اس نے نبی کے بارے میں جب معلومات کی تو اس کا سب سے بڑا جو پاکر بے وہ مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے اس طرح نجاشی مسلمان ہو گیا نبی السلام کے اس پر. اور یہودیوں کی جو علمات حضرت کعب اور حضرت عبداللہ بن اسلام جو سب سے بڑی یہودیوں کے عالم تھے اس نے جب نبی کریلیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو فرمان لگے کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ نبی کا چہرہ ہے اور وہی وہ مان جائے کیونکہ ان کے ہاتھ سب کچھ لکھا ہوا تھا اور نبی کریس السلام کی مزید وہ صفت بیان ہو رہی ہے یا وہ بالمعروف یہ ایسا نبی ہوگا جو ان کو نیکی کا اچھائی کا امر کرے گا وہ انہا منکر اور برائی سے روکے گا اب معروف کیا ہے ہر وہ چیز جس کو معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے اور جو اللہ کا حکم ہو رسول کا حکم ہو تو اس کو معروف کہا جاتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کی ایکسیپٹینس ہوتی ہے تو وہ معروف چیز ہوتی ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج بھلائی کرنا رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا راستے سے عزیت کی چیزوں کو اٹھانا اور جتنی بھی مطلب ہے کہ اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ سب معروف میں آ ہیں تو معروف کا ہوگا دیکھیں یہاں تک کہ مطلب کہ کھانے کے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ ناک صاف کرنے کے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کر لو گھر سے نکلنے کے کہ کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے کون سے نکالنا ہے مسجد داخل کرنے کے لیے کون سا پاؤں پہلے نکالنا ہے کون سا مسجد سے نکالنا ہے تو وہ ساری چیزیں ایک ایک اچھی اچھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں تو امر بالمعروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ انہا منکر اور یہ روکے گا لوگوں کو بری بری باتوں باتوں سے میں ساری یہ منکر غیر معروف کے لیے بولا جاتا ہے جیسے اس میں معروف اور اس میں نہمن نامس جو جو ہوتے ہیں اور اس میں نہ یہ منکر میں یہ بھی آ جاتے ہیں جو معاشرے میں جس چیز کی ایکسیپٹینس نہ ہو اب بھلے مطلب کہ آج ایک چیز جو ہے پہلے زمانے میں اگر وہ بری سمجھی جاتی تھی آج بھلے اس کو لوگ بہت اچھا سمجھنے لگے لیکن اس کو فرودہ رسول اس کو واپس لے جا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ صحابہ کے دور پہ طویل کے دور پہ اگر اس کے مطابق ہے تو وہ من کر نہیں ہوگا اتنا ہو تو وہ من کر ہی سمجھ جائے گا جیسے آج کل میلاد کی محفلیں اور دوسرے دوسرے جتنے بھی خرافات مطلب ہے کہ چل رہے ہیں تو لوگوں میں شاید سوشل ایکسیپٹینس آ جائے جیسے مطلب ہے کہ یورپ میں گے کلچرز اور لسبین اور وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں اس کو وہ سوشلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن فرد اللہ و رسول اس کو دیکھو کہ یہ معاشرے میں عام معاشرے میں یہ منکر ہے کہ نہیں ہے اب وہ لوگ بھی جتنی بھی برائی کر رہے ہیں لیکن اندر سے وہ اس کو مطلب کہ میجورٹی اس کو برا سمجھ رہی ہے ان کی میجورٹی کے معاشرے میں یہ چیزیں منکر ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی جو چیزیں منکر ہیں تو اس سے نبی قلعہ وسلم منفرمانے والے ہیں تو اس میں سارے بیدار کا راستہ جو وہ بند کیا گیا ہے وہ حلحمت یہ بات اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں وہ حرم والے احمد حبائس اور ان کے اوپر حرام کرتا ہے جو حبیص ناپاک چیزیں ہیں اسلام سے پہلے کچھ چیزیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر ان کے ظلم کی وجہ سے مِنَ ناخن والے جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کیے تھے یا جو کفار مکہ تھے قریش مکہ تھے انہوں نے کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ دیتے تھے بحیرہ صاحبہ جس کا ذکر سوریانہ میں گزر چکا ہے تو ان جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اور ان کا نہ گوشت کھاتے تھے نہ ان پہ سواری کرتے تھے نہ ان کا دودھ ڈوک دیتے چیز دی اللہ کی حلال چیزیں تھیں اللہ نے تو ان کو حرام نہیں کیا ہوا تھا جس طرح وہ سرعیل کو نہیں کہتے تھے تو مسلمانوں کے لیے تو یہ مطلب ہے کہ حرام نہیں تھا تو نبی قریب وسلم نے جو اللہ کے حلال کردہ چیزیں تھیں وہ ساری امت کو بتا دی کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہر معالیہ میں خباش اور جو بری چیزیں ہیں وہ انہوں نے ان کے لیے منع کر دی ان کے اوپر حرام کر دی عیسائیوں نے اپنے لیے شراب اور خنزیر کو حلال کیا تھا لیکن اللہ کی طرف سے وہ محرمات میں سے نے سیدھی انکیل اسلم نے ان کی برائیاں بھی بیان کی اور ان کے بارے میں بتا دیا یہ اللہ کی حرام چیزیں تو اللہ کے حلال کو حلال اور اللہ کے حرام کو انہوں نے حرام بتا دیا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے صرف کے بعد اور گناہوں میں سے یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو بندہ حرام کر دے اور اس کے حرام کردہ چیز کو ریلیجیسلی ہلا اگر غلطی خطاس کی وجہ سے ان نوئنگلی کوئی چیز ہو جائے تو اس پہ مطلب ہے کہ وہ ہوتی ہے تھوڑی سی اوور کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کو حلال سمجھ کے حرام کو حلال سمجھ کے کائے استعمال کرے تو وہ بالکل بندہ کافر ہو جاتا ہے اس سے وہ اسرحم و لغلال اور اٹھا لیتا ہے ان سے یہ نبی علیہ وسلم و لغلال بوجھ اور تھوکے جو بار ان کے اوپر ہے اللہ تعقانت علیہ وہ بوجھیں اور توکیں جو ان کے اوپر ہیں فل نزین آمنو پس وہ لوگ جو ایمان مان جائے اچھا اس میں عصر اور سے کیا مراد ہے جو پچھلی عمر تھی ان پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بوجھ اور شریعت کی قیدیں رکھی ہوئی تھیں اسر بوجھ کو بھی کہتے ہیں اور اغلال کسی کی گلے میں توک ڈال دیں کوئی قید میں بندے کو رکھے تو اس کو ہلاک تو ان کے اوپر یہ اسر اور اغلال تھی اور نے وہ اسر اور وہ قیدیں اور وہ زنجیریں وہ توقے نبی کرنسل میں ہٹا دی وہ یہ تھا کہ ان کا توبہ کوئی گناہ کرتے تو ان کی توبہ کے لیے بڑی کڑی آئی تھی جیسے کہ بنی اسرائیل نے یہ جو غسالہ پرستی کی تھی بچرے کی پوجا کی تھی تو ان میں ستر ہزار لوگوں کو مار کے ان کا توبہ قبول کیا گیا فخر فن کو اور اس طریقے سے وہ کوئی گناہ کرتے تو جس وضو سے گناہ سرزد ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس وضو کو کاٹ دیا جائے اس آرگن کو کاٹ دیا جائے کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی تو پانی سے پانی دھونے سے ان کا کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا. تو ان کو کاٹنا پڑتا تھا ان کو کاٹنا پڑتا تھا اس طریقے سے عبادت ان کی صرف سینا میں ہو سکتی تھی کہیں اور بھی ان کی عبادت نہیں ہو سکتی ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے کوئی دنیاوی کام بھی اور اقروی کام بھی وہ نہیں کر سکتے تھے لیکن آ, ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی فضا کو دیتے صلاح فن یہ جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پہل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رزق کو تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو یہ مطلب کہ ان کے اوپر بہت زیادہ سختیاں تھیں تو اس وجہ سے وہ جو سور بکرہ کی آخری آیا تھے اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو آپ نے ہم سے پہلے امتوں پہ ڈالا ہوا تھا تو نبی کریم اسلم نے وہ ساری بوجھ اپنی امت سے جو ہے وہ ہٹا دیے اور ان کو ہلکا پھلکا کر دیا اور اللہ کے راستے پہ لگا دیا فل لذی نے آمنو بھی بس وہ لوگ جو اس کی ایماندہ آئیں گے اس رسول پہ وہ افزرو ہو اور اس کی تعظیم کریں گے وہ ہو اور اس کی مدد کریں گے وقت بنور اللہ اور اتباح کریں گے اس نور کا ان ضلع جو اس کے ساتھ نازل ہوا بلاک ہمفرحو تو یہ لوگ فلا پانے والے ہیں اب اس میں مزید مسلمانوں کی مومنوں کی جو نبی کریل وسلم ساتھ ساتھی ہے اور جو اللہ کی رحمت کے اقدار ہیں ان کی تشریح ہو رہی ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان لانے والے ہیں جن کے جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی سب سے پہلے شرط اس میں یہ ہے کہ عام بھی ہے جو رسول پر ایمان لاتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے محدود ہیں آج بھی کوئی کہتے ہیں کہ کافر عیسائی یہودی یہ بڑے نیک کام کرتے ہیں سوشل ورک کرتے ہیں لیکن جس وقت تک رسول سلام پر ایمان نہ لے آئیں تو ان کا کوئی ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف میں کہ جو بھی ہوگا اگر مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت ہوگی اگر مص علام بھی آئے تو بھی میری ہی اتفاق کریں گے یہاں تک کہا گیا کہ اگر پیغمبر جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہمارا عقیدہ ہے کہ صلی السلام آئیں گے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پیروی کریں گے آپ کی تعلیمات کی پیروی کریں گے اس کو الگ سے دوبارہ نبوت جو ہے وہ نہیں ملے گی تو ایمان یعنی لانے والے واقع ضرور اور اس کی تعظیم کرنے والے یہ لوگ جو ہے مومن یہ نبی کریم وسلم کی تعظیم کریں گے اب تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سب سے بڑھ کے لازمی ہے یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرمائے اپنی قبر مبارک میں جہاں پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اس کے بارے میں سب علماء کا مطفق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرص بھی عظیم ہے وہ جگہ جہاں نبی کریم اللہ وسلم جہاں پہ مطلب کے تشریف فرمائے یعنی اپنی قبر مبارک میں جسد مبارک آپ کا جہاں پہ, پہ پڑا ہوا ہے تو اور ساتھ ساتھ مطلب کی کتنے صحابہ کو قرآن نے حکم دیا کہ اپنی آواز کو لاترف و سوات صوت نبی کہ نبی کریم اللہ سلم کی سے اپنی آواز کو جو ہے وہ اٹھاؤ نہیں انتحبت امال الکمن اللہ شرون اللّہ تعالیٰ آپ کے سارے عمال ضائع کریں گے ہوا یہ کہ حضرت البکر صدیق اور حضرت عمر اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ ایک جگہ کی گورنر مقرر کرنے کے بارے میں بحث کرنے لگے کچھ بات کرنے لگی نبی وسلم کے محفل میں ان کی آوازیں تھوڑی سی بلند ہوئی حضرت عمر ایک شخص کے رائے میں تھے اور حضرت بکر دوسرے کے رائے بارے میں رائے دے رہے تھے تو آپس میں ان, ان کی بحث ہو گئی تو اللہ کو اس میں مطلب کہ وہ آیا یہ بات پسند نہیں آئی اور کہا گیا کہ انتہبت امال اللہ اپنی آواز کو پست رکھو نبی کریم السلم کے سامنے نہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے امال کو ضائع کر دے گا حضرت بکر کے امال حضرت عمر کے امالیٰ کتنے بڑے اعمال ان کو تعالیٰ، نبی کریم کی اتنی صحابہ اکران, اس کے بعد جب نبی کریم السلم سے بات کرتے تھے اتنی تعظیم کرتے تھے کہ اگر کبھی دروازے بھی کٹ کٹانا ہوا تو ہاتھ سے نہیں کٹ -کٹ تھے ایسے ناک سے آدھے ناک ان سے دروازہ یہ ایسے کٹ, -کٹ تو اتنی تعظیم کرتے تھے اور وہ جو اوروا, بن مسعود کی روایت تھی جس وقت اس کو کافر انہوں نے دیویا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا تو اس نے یہ کہ میں نے اس نے پھر کہا کہ میں نے رومن امپائر میں جا کے دیکھا ہوا ہے ان کی بادشاہوں کے ساتھ لوگوں کا سلوک دیکھا ہے کس طرح گیا ہوں وہاں کے لوگوں کے ساتھ سلوک دیکھا ہے لیکن محمد جیسے ساتھی مجھے کہاں نہیں ملے کیونکہ نبی کریم صلیم اگر توکتی بھی ہیں تو وہ لوگ اس کے تھوک کو اٹھا کے اپنے اوپر ملنے کو سادت سمجھتے ہیں اس کی زبان سے جو حرف نکلتا ہے اس پہ مطلب کہ فلاح ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس طرح صحابہ نے پھر نبی کریم وسلم کی تعظیم اور تقریم کی اور یہ ہم سب پہ مطلب گے اب جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں یہ سیلفیاں لیتے ہیں فوٹوگرافی کرتے ہیں وہاں پہ شور شغب کرتے ہیں دوسرے کام کرتے ہیں تب بھی روزہ مبارک کا بھی یہ حکم ہے کہ وہاں پہ بھی بندہ جو ہے وہ بالکل مطلب کہ اپنی زبان کو اور اپنی نظر کو اور اپنے سارے افقات کو جو ہے وہ تعظیم کے دائرے میں لے آئیں تو آج بھی نبی کریم وسلم کی تعظیم جو ہے وہ ضروری ہے ورنہ اور جنہوں نے اس نبی کی مدد کی جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سلم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم خضل الدین محمد ولاجن یا اللہ جن لوگوں نے بکریم وسلم کے دین کی مدد کی ہمیں ان میں سے بنا دے اور ان میں سے نہ بنا دے جنہوں نے نبرم اللہ علیہ وسلم کے دین کو حلقہ سمجھایا یا حقیر اور ان لوگوں کو بھی ضلیل اور حقیق کر دیں جس نے نبی کرم وسلم کے دین کو حقیر جانے تو سب صحابہ نے نبی کریم اللہ سلم کی دین کی مدد کی اور سارے مسلمان دین کی مدد کرنے والے ہیں تو کیونکہ دین کی مدد کرنے والا اللہ کی مدد کرنے والا ہے اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا آج ہم پنسی ہوئی ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی ہم اللہ کی دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں پہ کیسے کیسے حالات بن رہے ہیں ہمارے کان پہ جو تک نہیں رہیں ہم کچھ مطلب نہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کی مدد کے لیے وطبو نور تب نور اتباع کرتے ہیں اس نور کا انزل ہو جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے, نور کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ کے ساتھ کون سا نور نبی کریم اللہ کے ساتھ بتا سکتے ہیں قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اور اس نور کا بھی اتباع کرتے ہیں اس کتاب کا بھی اتباع کرتے ہیں جو نبی کریم اللہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا یا آپس وسلم پہ نازل ہوا ہے ایک کا کول ہے کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کی اللہ سے محبت ہے کہ نہیں تو اس کو یہ دیکھو کہ اس کی قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے اور اگر کسی کا قرآن کے ساتھ محبت ہے تو وہ ضرور نبی کریم وسلم کے ساتھ محبت رکھے گا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے گا تو وہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے گا تو وہ آخرت کے خوف کی وجہ سے کرے گا اور اس کو آخرت کا خوف ہوگا تو یہ ساری چیزیں لینک ہے آخرت کا خوف اگر کسی کو ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آخرت میں اپنے اعمال کے حساب دینا ہے تو وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اور سنت سے محبت کرے گا جو سنت سے محبت کرے گا اس کے دل میں نبی کے نبی وسلم سے محبت ہوگی جیسے وہ ربی بن عامر اور خوضیفہ بن عمب کسرا کے دربار میں چلے گئے تھے اور جس وقت کھانا پیش کیا گیا تو اس کے ربی بن عامر کے ہاتھ سے شاید وہ نوالا گر گیا تو انہوں نے وہ اٹھایا تو دوسرے صحابی نے ساتھ کیا اس نے روکا کہ یہ ان کا شاید مزاج نہیں کہ گرا ہوا کھانا اٹھا کے لکما اٹھا کے آپ بدل کے کھا لیتے ہیں تو اس نے وہ اٹھا کے کھا لیا کہ اطرک و سنت اللہ علیہ وسلم نے ہا اڑایا ہمکا کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں ایک ایک سنت سے ان کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات چکا دربار ہے یا کیا ہے لیکن نبی کریم صلی اسلم کی سنت جو ہے وہ نہ چھوٹے آج ہم کیا ہے سنت ہے چار سنت جوہر کی ہے وہ بھی نہیں پڑھتے اور اس طریقے سے جو بات کی سنتیں وہ بھی نہیں پڑھتے حالانکہ یہ چار سنتیں صحیح حدیث ہے اس کی اتنی فضیلت آئی ہوئی ہے ظہر کی کہ جیسے تحجد کی نفلوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے تو یہ زہر کی چار رکعتوں کا بھی اتنا ہی ثواب ہے ڈاکٹر کی جو اس خیال کبھی ہم پڑھتے ہیں اس میں پہلی حدیث سے یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کی اتنے مطلب کہ فضیلت ہے کہ پورے تحجد جتنی فضیلت ہے آج لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے یہ تو مستحب ہے جو مطلب چھوڑے گا وہ سنت سے محروم ہو جائے گا جو سنت سے محروم ہو جائے گا وہ فرض سے محروم ہو جائے گا جو فرض سے محروم ہو جائے گا وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا یہ ساری چیزیں لنک ہوتی ہیں تو کسی چیز کو حقیق نہ سمجھے اور نبی صلی اللہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ہی ان کو بندہ وہ پرائورٹی دیں اولا ایک حمل مفلی ہو جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں صلیم پمان بھی لاتے ہیں آپ کی تعظیم بھی کرتے ہیں آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور کتاب کا بھی اتباع کرتے ہیں قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں جن چیزوں کا کرنے کا حکم ہے وہ کرتے ہیں جن سے منع ہے ان کو منع کیا گیا جیسے قرآن کا کل ممن یا من افسارے ہیں محبت سے کہہ دے کہ اپنی آنکھوں کے نیچے رکھو مقوض و خرو جاؤ، اپنے فرجوں کی حفاظت اگر اب اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ قرآن کا اتباع نہیں کر رہے اگر اپنی مطلب کہ کوئی حسین صورت آ, آ رہی ہو یا آ رہا ہو اور اس کو مطلب کہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ قرآن کے احکامات کا اتباع نہیں ہے تو جو قرآن نے جتنا ہم پڑھ رہے ہیں جتنا سمجھ رہے ہیں جہاں جہاں جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ بندہ مان کے چلے تو اس سے مطلب کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اور قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ اولا احمدو یہ لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں تعالیٰ ہمیں بھی فلاں میں आमें. And a little bit. اللہ کی مصیبتی وخلفرمنہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں ثواب عطا فرمائیے اور جو چیز آپ نے مجھ سے لے لی ہے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اس فوت شدہ چیز کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتے ہیں حضرت اب سلم رضی اللہ تعالی عانہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح کی دعا کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے مجھے اس دعا کا حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر بدر عطا فرما دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا حضرت سلیمان بے سب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََََ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو دوسرے پر ناراض ہو رہا تھا ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعلوں سے روایت ہے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو فاقے کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا اور جس شخص کو فاقے کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلد اس کی روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں فوراً مل جائے یا کچھ تاخیر سے حضرت ابوالر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کے ایک مکاتب غلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں بدلے کتابت میں طے شدہ مال ادا نہیں کر پا رہا آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیں حضرت علی رضی اللہ علوہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے اگر تم کا یمن کے شیر پہاڑ کے برابر بھی فرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کرا دیں گے تم یہ دعا پڑھا کرو اللہ امت فینی کہ حلال کا حراب و اب मुझे अपना فخر کا امن سواک یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا لیجیے اور مجھے اپنے فرض و کرم سے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سبتم تمام باتوں پر I think